آباد یہ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ اس پر بات چل رہی تھی جن چار مسائل کا جاننا واجب ہے ان میں سے چوتھا مسئلہ صبر ارلازا تھی یعنی مارفت الہ رسول دین پھر علم کے بعد عمل عمل کے بعد دعوت اور پھر چوتھا مسئلہ ہے اس راہ میں دعوت کی راہ میں جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا تو بات چل رہی تھی کہ صبر کی تین اقسام ہیں صبر الطاع صبر المعصیہ اور صبر یا والمصائب اور تینوں کو ہم نے آپ کے سامنے سمجھایا اور آپ کو بتایا اور ہم نے وضاحت کی کہ ان تینوں کس کی میں کیا ہیں صبر الفطا کس کو کہتے ہیں صبر عن المعاصیہ کس کو کہتے ہیں اور صبر اللبلایا ولمسائب کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل ہم نے بتائی صبر کے متعلق ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے جب انسان اپنے علم عمل کے ساتھ توحید کی سنت کی خالص اسلام کی حق کی دعوت دیتا ہے تو ہمیشہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں عداوت اور دشمنی پر آمادہ ہوتے ہیں اور طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ تکلیف پہنچانا کاری ثواب سمجھتے ہیں تو اس راہ میں دعوت کی راہ میں جب بھی حق کی دعوت دی جائے گی اسلام خالص اسلام کی توحید و سنت کی تو یقیناً یہ سنت اللہ ہے کہ اس آدمی کو تکلیف دی جائے گی وہ او تکلیف اور ایدا سے بچ نہیں سکتا اس کے لیے سب سے بڑا اسلحہ جو ہے سب سے بڑا کمال کہ اپنے اندر اس صبر کا جذبہ پیدا کرے چنانچہ دیکھیں صورت الانعام کے اندر اللہ تعالی رشاط فرماتے ہیں کبھی بھی کوئی رسول نبی نبی کے وارثین جب بھی حق کا پیغام لے کے کھڑے ہوئے قوم کے سامنے قوم نے ان کو تکلیف دی عیدا پہنچایا اس سے کوئی نبی جابا نہیں ہوا نہ کبھی نائب نبی یا ورثت الانبیاء علماء کبھی اس سے میں کو دائی کا کبھی اس سے بچ نہیں سکتا دیکھیں سوریہ انام کی آیت نمبر چونتیس رب العالمین فرماتے ہیں فاردب اللہ من الشیطان رجی بسم اللہ محمد الرحیم وَلَقَدَ مِّن قبلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا حَتَّى والا قبل جب کفار مکہ نے نبی علیہ صلاح اسلام کو بہت ہی تکلیف دینا شروع کیا اور بڑی ایگائیں پہنچائی اور طرح طرح کے مظالم کے پہاڑ ڈھانے لگے نبی رہے سر اس پر بہت ہی غمگین ہوتے پریشان ہوتے اللہ رب العالمین نے یہ آئٹ نازل کی اور فرمایا والا رسول میں من لکھا اے ہمارے نبی آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے یعنی یہ آپ کی قوم جو آپ کو جھٹلا رہی ہے آپ کو شاہر جادوگر مجنون اور پاگل دیوانہ کہتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ جو کام آپ کو جو ہم نے ذمہ داری جو مقام و مرتبہ اور رسالت دیا ہے اس اللہ کا ہمیشہ سے دستور رہا کہ جب بھی ہمارے امبیا نے انبیاء نبوت اور رسالت کے پہلے قوم کا ہر فرد ان سے بڑی محبت کرتا ہے بہت اچھا سمجھتا ہے لیکن جب بھی نبی کو اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے نبی کو دعوت کا حکم دیا اور نبی نے توحید کی دعوت دی قوم اس کی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس کو تکلیف دیتی ہے والا قطب خود بے بسول من قبل رسول جمع رسول نہیں رسول سارے نبیوں کو آپ سے پہلے جٹلایا گیا یعنی ہمارے نبی آپ سے پہلے جتنے امریا دنیا میں گزرے ہیں سب کو ایسے ہی تکلیف دی گئی ایسے ایزا پہنچائی گئی اور سب کو ویسے ہی ان کی امتیوں نے جھٹلایا جیسے آپ کو یہ لوگ جھٹلا لا رہے ہیں وہ او زو صرف نہیں گئے بلکہ ان کو بڑی ایزا بھی دی گئی بڑی تکلیفیں دی, دی گئی طرح طرح سے ان کو تنگ کیا گیا لیکن ہتھا افا لیکن اللہ ہیں انہوں نے کہا کیا کیا صبر سے کام لیا اللہ تعالیٰ کی کہ اس فرمان قرآن پاک کی عصائد کو ذرا دیکھیں ایک سنت اللہ ہے دعوت کا کام کرنے والے توحید و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے والوں کو ہمیشہ اس صبر کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ جب بھی توحید کی دعوت کسی نے پیش کیا نبی نے پیش کیا تو نبی کے مخالف ہو گئے آپ ذرا سوچیں انبیاء سے زیادہ کسی کی زبان اچھی نہیں انبیاء سے دادا اخلاص کسی میں نہیں انبیاء سے دادا دعوت کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں لیکن کتنے بھی نرم زبان اخلاق اچھے اسلوب ہاں؟ کے ساتھ انبیوں نے دعوت دیا لیکن بہرحال نبیوں قوم نے امتیوں نے ان کو جھٹلایا وہ اردو اور ایذا بھی دیا لیکن انبیاء نے کیا کیا فاسوہ انبیاء صبر سے کام لیے دعوت کا کام کبھی چھوڑا نہیں کبھی مایوس نہیں ہوئے تنگ آ کر کے بھاگی نہیں بلکہ ہمیشہ فاسوہ بارو اللہ فرماتے نبیوں نے صبر سے کام لیا جو بھی تکالیف اور مشکلیں آئی صبر سے کام لیا ضبط سے کام لیا استقامت سے کام لیا اور برابر دعوت کا کام انہوں نے جاری رکھا آگے حتی آتا ہوں نصرنا یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہماری مدد ان کے اوپر آ گئی دیکھیں اس آیت سے ایک بڑی ایک چیز تو معلوم ہوئی دو چیزیں معلوم ہوئی ایک چیز تو یہ کہ ہمیشہ دعوت کی راہ میں صبر کرنا پڑتا ہے بغیر صبر کے آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا انبیاء علیہ سلات و سلام سے لے کر کے معمولی قسم کی دائی تک جب بھی وہ کتاب و سنت توحید کی سنت کی دعوت لے کے کھڑا ہوگا اور شرک کو بدات کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہوگا تو لوگ اس کو ستائیں گے اس کو تکلیف دیں گے لیکن امبیا کا کام ہے صبر کرنا اسی لیے انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ ہمارے لیے اسوا اور قدوہ ہیں ہمیشہ ہم کو بھی دعوت کے میدان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو سب ضبط سے کام لینا پڑے گا یہ سنت اللہ ہے دوسری چیزیں معلوم پڑی کہ قوم دائی جب دعوت کا کام شروع کرتا ہے دعوت کی مخالفت کرنے والے قوم کے لوگ جتنا زیادہ تکلیف دینے لگتے ہیں اور جتنا زیادہ نبیوں کو ادائی کو ستاتے ہیں اتنی ہی جلدی اللہ رب العالمین کی مدد بھی آتی ہے جب ظلم کی انتہا کرتے ہیں تو اللہ تعالی مدد دیتا ہے فرمایا سنونا والا خود قبل کا فسا برو انام مد جس بات پر ان کو جھٹلایا گیا کبھی انہوں نے لڑائی نہ لڑی بلکہ و ادو اور کتنے بھی ستائے گئے جھٹلائے گئے ستائے گئے لیکن صبر سے کام لیتے رہے آخر میں حتا اتاہم نہ اللہ فرماتے ہماری مدد ان کو پہنچی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخر زمانے تک دیکھیں برابر یہ سلسلہ جاری رہا یہ دو چیزیں معلوم ہوئی ایک تو صبر سنت اللہ ہے سنت انبیاء ہے ہر دائی کو صبر کرنا ضروری ہے دوسری چیز یہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی قوم جب تنگ کرے جتنا زیادہ ستانے لگے اتنی ہی قریب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے میں ہتھا ہوں نہ اب یہاں دائی کے لیے ضروری ہے صبر کس پر کرے وہ بھی بڑی اہم چیز ہے صبر کرنا جو ضروری ہے وہ یہ ہے نمبر ایک انسان صبر سے کام لے اپنی دعوت پر جو دعوت دے رہا ہے اس دعوت پر صبر کرے دعوت کا کام بند نہ کرے آجی دا کر کے چھوڑے نہیں ہمیشہ کتنی بھی ایزا دی جائے صبر کرے اور دعوت کا کام جاری رکھے پیچھے نہ ہٹے ہمت نہ میدان نہ چھوڑے اللہ تعالی کی نصرت و مدد کے ساتھ ہوتی ہے وہ برابر دعوت دینے میں ڈٹا رہے نمبر دو صابرن ماج مندو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر وہ صبر کرے پہلے ہے دعوت پر صبر کرے دعوت دینے میں کتنی بھی مشکلات کتنی بھی ادائے آئے میدان نہ چھوڑے دعوت پہ وہ رہے برابر اپنی استطاعت پر دعوت کا کام کرتا رہے اپنی زبان بند کر نلے تنگ آ کر کے میدان نہ چھوڑے دوسری چیز شا بن ادا میا مجدو الند دوسرا کس پر صبر کرنا ہے یعنی دائی کو تین چیزوں پر صبر کرنا ہے پہلا صبر کس پر ہے دعوت دینے میں دعوت کے اندر ذرہ برابر وہ کتنی بھی مشکلات آئیں صبر کرے لیکن دعوت کا میدان نہ چھوڑے نمبر دو من اللہ تعالی کے جس دین کی جس توحید کی دعوت دے رہا ہے جس اتباع سنت کی بذات خود اس پر قائم اور ڈٹا رہے عمل کرنے میں کتنی بھی تکلیف آئے پریشانی آئے وہ میدان نہ چھوڑیں عملی میدان میں بھی وہ پکا ہو صبر سے کام ایسا نہیں کہ انسان دین پر عمل ہی کرنا چھوڑ دے دعوت میں ڈٹا رہے ہیں اور دوسری چیز کی وہ جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اس پر وہ قائم رہے نمبر تین جو اس کے ایزا دی جا رہی ہے ایزا دی جا رہی ہے تکلیف دی جا رہی ہے اس پر وہ صبر کرتا رہے اگر یہ تین میدان میں دعوت دینے میں دین پر قائم رہنے میں اور تیسری تیسرا سب اس راہ میں جو بھی تکلیف اور ایضا ہے اس پر اگر صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اللہ تعالی کی مدد آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کی دو شکلیں ہیں نمبر ایک اس کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ مدد کر دے اور برابر اس کا مشن کامیاب ہو جائے اور دنیا میں اس کی دعوت پھیل جائے لوگ اس کے ساتھی بن جائیں ایک تو یہ ہے کہ نبی زم... نبی دا... یا دای کے زمانے ہی میں اللہ تعالی آ... مدد کر دیں اور کافی حد تک وہ کامیاب ہو جائے ایک نمبر دو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ زندگی میں تو ساتھی نہیں بظاہر اللہ کی مدد نہ آئی کوئی بڑی کامیابی نہ ہوئی زندگی میں تو نہ ہوئی کچھ کامیابی ہوئی لیکن مکمل کامیابی نہ ہو لیکن ممکن ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی کامیابی ہوتی رہے جو مشن چلایا تھا اس مشن میں اس کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالی کی نصرت آئے اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں لوگ اور اس کی دعوت تو جو ہے اس کی نشرشات ہو جائے اس کی دعوت عام ہو جائیں تو اسی لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دائی کو کہ اگر ہم اتنے دن سے دعوت دے رہے ہیں لیکن ابھی بڑے تھوڑے لوگ ایمان لائے بڑے تھوڑے لوگ اصلاح کی بڑے تھوڑے لوگ اپنا آہ آہ بڑے تھوڑے لوگ سدرے نہیں اخلاص کبھی بھی رنگ لا سکتا ہے اگر ابھی آپ کو دائی کو کوئی خاص نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالی کے وعدے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی نصرت اور مدد سے مایوس نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں ہو سکتا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اور ایسا بہت ہوتا ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر کہ ساری زندگی دعوت دے رہے تھے اور اتنا تنگ کیا ظالموں نے اتنا تنگ کیا جیل میں ڈلوا دیا تو کوئی زمانت لینے کے لیے تیار نہیں لیکن پیش نہیں ہٹے سبر کیا آخر کار آخر کار جس دن انتقال ہوا انتقال ہوا تب لوگوں نے دیکھا کہ آخر اس کے ماننے والے کتنے تھے جب انتقال ہوا رات میں انتقال ہوا کہتے ہیں کہ قبرستان تک لے جانے میں گھنٹوں لگ گئے اتنی بھیڑ جنادا جب اٹھا جیل سے نکالا گیا جنادا تو قبرستان تک لے جانے میں گھنٹوں لگ گئے چھت پر لوگ کھڑے روڈوں پر لوگ کھڑے درختوں پر لوگ کھڑے ارے ابن تہ میاں پہ جا رہا ہے اس وقت کسی نے بڑے زوردار انداز میں للکارا جب بھیڑ بھاڑ دیکھی کہ گھنٹوں ہو گیا جنازہ نکلا دس منٹ کا راستہ گھنٹوں ہو گیا اور جنازا ابھی تک قبرستان دفنانے کے لیے نہیں پہنچا اور اس لوگ کے لیے جا رہے ہیں اتنا رش ہے اتنی پبلک آ گئی ہے جنا چھت پر نکاح ڈالتے ہیں آدمی کھڑا ہے درخت پر آدمی کھڑے ہو کر تماشا کر رہا ہے روڈ پر جگہ نہیں اوپر کھڑے گئے اس وقت کسی نس مندر کو دیکھ کر کے للکارا لوگ ہاتا دناد تو اہلی سننا کتنی جاری بات اے لوگ سنتھیت کی دعوت دینے والوں کا اہل السنہ حل حدیث کا جنادہ ایسے ہی ہوتا ہے ان کی قدر اس وقت لوگ دیکھتے ہیں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے سوچو ترا صاحب کتنی عجیب سی بات ہے کی دنیا سمجھتی ہی کہ مدد نہیں اب دیکھو اللہ نے ان کے دنیا سے جانے کی بعد پتا چلا کہ اللہ نے کیسی مدد کی آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ابن تیمیہ کو امام اور شیخ الاسلام ماننے کے لیے تیار نہ ہو مجدد ماننے کے لیے تیار نہ ہو انتقال ہو رہا ہے جیل, جیل میں اور جیل سے جنازہ نکل رہا ہے تو سمجھتے ہیں جنازہ تو اہل حدیث کا جنازہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے دنیا میں تو گمنا لیکن جب انتقال ہے تب پتا چلتا ہے کہ ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے ان کے ماننے والے قید کتنے ہوتے ہیں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں تو اس لیے کبھی بھی اللہ ہمارے بردیر کے ایک بہت بڑے مخالف ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے بہت بڑے متقل صوفی طرح طرح کے ہر ہر بدعقیدگی مبتلا لیکن انتقال کر جانے کے دو تین سال پہلے شیخ الاسلام تیمیہ کی کتابیں مل گئی انتقال کرنے کے تو ان کے سب سے بڑے بر صغیر کے شاگرد کہتے ہیں انتقال کر جانے کے کچھ چند مہینے پہلے اپنے استاد سے ملنے کے لیے تھے تو انہوں نے شاگرد سے کہا بیٹے سب چیزیں بیکار تھی سب کو چھوڑ دیا اب تو دل چاہتا ہے جب سے ابن اتحمیہ کی کتابیں پڑھ لی دل چاہتا ہے کہ ابن اتحمیا کی انگلی پکڑ لوں اور جہاں جہاں جیسے ہم کو لے کے جائے میں بھی ان کی انگلی پکڑ کر کے چلتا ہوں ذرا سوچو تو اسی لیے صبر کوئی ضرور یہی کہ ہاں زندگی ہی میں دائی کو صبر کرنے والے دائی کو اس کا نتیجہ نظر آ جائے مدد اللہ تعالی نے وعدہ کی ہے مدد آئے گی صبر ہوں نہ سرونا اِن نہ للن سورو روسول نہ رسولوں کو ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو مدد یا تو اللّہ تعالیٰ زندگی ہی میں کر دے اور کبھی ہو سکتا ہے کہ مفاد کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کی دعوت کو دنیا میں عام کر دے اللہ تعالیٰ ہم صبر کو توحفی سے فرمائے ہم سب کو صبر کرنے کے توحفی نے سے فرمائے باقی ان شاء اللہ اگلے درسے میں اکور و قبول یاد آ وہ اس تخصر اللہ ہم